السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیر و وافیت سے ہوں گے اگر کو نکالنے کی آپ نے کوشش بھی کی آپ سے خدا لکھوں گا لے آپ کیا تھا؟ ادری تو ادری در اصل ادریو ادری دراصل کیا تھا ادریو یا قاعدہ آپ نے پڑھا یار می یار میو سے یر یہاں بھی ہے اس کو گرا دیا یا کو ساکن کر دیا گیا ہے اس یرمی والے فائدے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ادریو سے ادری ری دراصل کیا تھا ادر وزن بھی کیا وزن ہوگا ذرا بتلائیے جلدی سے اف او ریو क्या होगा کیا ہوگا मिसाल او اچھا مثال بتلائیے تب پتا چلے گا کہ آپ اس کو سمجھے ہیں یا ابھی تک نہیں سمجھ سکے جیسے جی ادری در اصل ادریو بروزن افعلو جیسے جی شف بھائی فرما رہے ہیں کہ بر جیسے اکریم تو اگر آپ نے اس جیسے لفظ نکال لیا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مادہ باب ساری چیزیں جی اب تو میری آواز آ رہی ہے نا آپ ساتھی تک تو بر وزن افلو جیسے اکریم تک تو ہمیں معلوم ہوا اکریم واحد متکلم کا سیگا اکرم ہاں اکریمو نہیں ہو سکتا وہ تو جی اور کوئی ساتھی بتائے آپ نے کیا کیا اس کی مثال نکالی ہے جیسے اس جیسا مشہور لفظ افلو جی آپ کی ساتھی نے کوشش تو کی ہوگی نا نکالنے کی ادری درسل ادریو بروزن افائلو جیسے جی میرے خیال میں آپ اب کوشش کروا رہے ہیں نکالنے کی یا پہلے بھی نکالنا تھا اللہ اکبر ایسے دل یہ باغ ذربو سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا جیسے جاننا پہچاننا ٹھیک ہے نا معلوم کرنا اس کے معنی ہے تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ واحد متکلیم کا سیزا ہے مزارے سے فی الحر سے واحد متکلیم کا سزا ہے اور ہمیں اس کے عروف اصلی اور مادہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ہے دان را اور یا اور ہمیں ہفت افسام میں بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے تو لہذا ناپسیائی ہے اور جرمی والا قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے اور زارا با یا دوسرا تو کیا تھا دوسرا لفظ جی اللہ یہ تو آپ سب نے نکالا ہوگا ایسے نا یہ تو آسانی سے آپ سب نے نکال لیا ہوگا تو بتا آئیے آلو کیا تھا؟ جی آئی لو اصل میں کیا تھا اور وزن ہر سیرے کے بارے میں سب سے اہم بات ہے کہ اس کی اصل کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے اصل بھی ہم اس لیے دالتے ہیں کہ کیوںکہ جب وزن آئے گا تو پھر ہمیں وہ سیوا جو ہے پہچان میں آئے گا اور ہم اس کو آسانی سے اس کی شناخت کر سکیں گے تو یہ سب سے اہم کام ہے سیوے کے بارے میں کہ فوراً ہمیں اس کا وزن نکالنا چاہے اگر اس کے اندر تعلیل ہے تو اصل نکال کر ہم اس کے وزن تک پہنچ سکیں جی علون لو ن جی بتلائیے کیا ہے تو دیکھیے یہ جو حروف علت ہے نا تو جب یہ آتے ہیں وہاں پڑھنے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے حرف صحیح اور حرف علت کی وجہ سے تھوڑی سی تبدیلی تبدیل ہے تبدیل تبدیل پر ہے حیصل پر لیکن چونکہ واؤ اس سے م. پہلے فتح ہے تو اس لیے یہ حرف لین بن رہا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں ہمیں عہر سا لگ رہا ہے لیکن دیکھیے اس کا وزن آپ کو بتلاتا ہوں پھر آپ بھی تسلیم کریں گے کہ واقعی اپنی اصل پر ہے, آلونہ آلونہ ہے جیسے جی دیکھیے جیسے فا دیکھیے حرف متحرک کے بدلے متحرک ہے اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہے اور تینوں مفت ہیں ان کے مقابلے میں مفتو حروف ہیں نا فالنا الاؤنا بروزن وزن فعلنا. صرف چونکہ وہ حرف لین ہے اس لیے پڑھنے کے اندر تھوڑا سا فرق سا محسوس ہو رہا ہے ورنہ کوئی فرق نہیں آلونا کا وزن فعلنا ہے ٹھیک ہے تو فعلنا نکالتے ہی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آلونا کون سا سیرا ہے تو فعلنا کون سا سیرا ہے جمع منا س فعل ماضی کا سیرہ ہے تو معلوم ہوا کہ آن جمع مونس عید فعل ماضی کا سیرہ ہے عین اور لام اور واؤ یہ اس کے حروف اصلی ہیں نون یہ جمع مونس کی علامت ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہفت اقسام میں کیا ہے تو ہفت اقسام میں چونکہ لام کلمہ کے مقابلے میں واؤ ہے اس لیے ہفت اقسام میں ناقص واوی ہے اور ششخی فیل ہے آنا یا میں آنا مجرد ہے علا یا لو سے یا سے یاد وو سے یاد باب ناسرا یا اس کا ٹھیک ہے سوب ہے نا سرا اور اس کے اندر کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا بر وزن فہلنا جی اگلا لفظ کیا ہے اگلا لفظ بتایے کیا لفظ تھا یورو تو یہ تو آپ نے نکال ہی لیا ہوگا یورو جی یجورو دراصل کیا تھا جی دراصل یجور دراصل اصل یج گور بر وزل یف اولو يجورو دراصل یج ورو تو یجور سے ملتا ملتا ایک آپ نے سیکھا پڑھا ہے اور وہ ہے یقولو یجورو کی طرح آپ نے پڑھا یقولو اور یقول میں یقین یق تھا تو یہاں یورو بھی اصل میں یجورو بورو بروزن یفول تھا وہ سے پہلے حرف صحیح ساکن تھا واؤ کی حرکت میں یقولو سے یقولو ہوا ایسے ہی یجورو سے یجورو ہوا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے حروف اصلی جیم واؤ اور راہ ہے تو صحیح نہیں کیونکہ حرف علت ہے معلوم ہوا کہ ہفت اقسام میں کیا ہے یہ جی جلدی بتلائیے ہفت اقسام میں جی اور اجوف کی بھی دو اقسام میں سے اجوف کون سا ہے جی اجوف واوی ہے جی بالکل صحیح تو دیکھیے وزن کے بغیر ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن جب ہم نے وزن نکالا تو ہمیں اس سے متعلق ساری باتیں معلوم ہو گئی تو اب جو جوتے میں نے آپ کو دراصل یجورو بروزن اب صحیح سے اس کی مثال مشہور مثال میں دینی ہے جیسے ينسو جیسے ین سورو بابنا طرح سے ظلم کرنا تو یجورو کا معنی ہوا ظلم کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مت واحد مذکر واحد بحث اس بات فیل مزارے معلوم و رقصان میں فعل شیش اقسام میں سناسی مجرد ہفت اقسام میں اجوف واوی باب نسرو اور قانون کون سا جاری ہوا اس میں یقون والا ٹھیک ہے جی اگلا لفظ کیا تھا چار آپ کے ذمے لگائے تھے نا تو چوتھا لفظ کیا ہے فقالت جی فقالت تو یہ تو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ نکال لیا ہوگا تو بتلائیے فقالت سیگا کیا ہے سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ سیگا کیا ہے فقالت سیگا ہے یا سیگا کچھ اور ہے اس میں کچھ جی بالکل صحیح آپ نے پہچانا تو قالت سیگا ہے فا جو ہے یہ حرف ہے اور حروف کے بارے میں ہم علم النحق کے اندر پڑھ چکے تو فقالت اصل میں کیا تھا قالت سیگا میں سیگا کیا ہے قالت در اصل قالت میں بھی چونکہ تبدیلی ہوئی ہے لہذا قالت کی بھی اصل ہم نکالیں گے جی بالکل صحیح زید بھائی قالت اصل میں قوالت تھا بر وزن فعالت دیکھیے فعالت سے آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا پہچان کے اندر آ گیا کہ فعالت یہ چوتھا سیغا ہے ماضی کا فعانہ فعانہ غائب کا سیرا تو قولت بھی واحد منس غائب کا سیغ ہے اور اس کی مثال اس باب کا مشہور سیاہ کیا ہے جیسے ناسارت باب نسرا یون شروع ہے تو کال کہا اس ایک عورت نے واحد دحث اس بات ماضی معروف قوف لام سی اقسام میں, میں سلاسی ہفت اقسام میں جی ہفت اقسام میں یہ بھی وابی ہے اور باب ہے اس کا نصر نثرو اور قائدہ اس میں جاری ہوا ہے قالا والا قوالہ سے قالا تو قوال سے قالب تو, تو امید ہے کہ اب آپ مزید اچھی طرح سمجھے ہوں گے تو ابھی ان سیو کو آپ نے دوبارہ نئے کاغذ کے اوپر دوبارہ نکالنا ہے دوبارہ حل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب امید ہے کہ اب انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ کے پہلے بھی آپ نے ماشاء اللہ کوشش کی ہوگی لیکن اگر کچھ اس کے اندر کمی ہے تو اب وہ ان شاء اللہ ختم ہوگی تو ہم انشاء اللہ آپ کو دو یا تین سیرے روزانہ دیا کریں گے ٹھیک ہے تو آج یہی سیرے جو ہے انہیں کو آپ دوبارہ حل کریں سمجھے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی یا کہاں پہ بات جو ہے وہ صحیح طرح نہیں سمجھ سکے اور اب ان کو صحیح طور پر آپ دوبارہ نکالیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے نا جی آپ باتیں ہیں سبب کی طرف دیکھیے سفر نمبر سولہ علم صرف حصہ سون سفر نمبر سولہ اصل میں یا تھا. واؤ کا زمہ نقل کر کے قاف کو دیا تو یقول معروف کا سیگا ہے اور مجبول کا سیگا یقالو آئے گا یقالو قالو کی طرح یو کے وزن پر ٹھیک ہے یو اصل میں یوق تھا اب دیکھیے واؤ متحرک ہے اس سے پہلے حرف ساکن ہے تو واؤ کا فتحہ نقل کر کے خوف کو دیا اور پھر واؤ اصل اب اس سے پہلے مفت ہوا ہے تو واؤ کو الگ سے بدل دیا تو کیا ہوا یوک سے کیا ہوا یوق آلو سے یوک اور اس قانون کا ہم نے نام بھی یقالو ہی رکھا تھا تو یقالو یقالو ہوا ہے علی قانون کے تحت ٹھیک ہے اب جو حرف ایسا آئے گا کہ جہاں پہ واؤ مفتو اور اس کی حرکت مقبل کو دے کر ہم نے اس کو علی سے تبدیل کیا تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ یقالو والا قاعدہ جاری ہوا ہے ٹھیک ہے لم یقل یہاں دیکھیے کہ نفی جہد ب لم کی گردان بناتے ہیں ہم پر حرف لم الم داخل کرنے کے ذریعے اور لم کامل عمل آپ نے پڑھا کہ فعل فی کے آخر میں جزم دیتا ہے جیسے یف سے جی یف اس کے شروع میں لم لگایا تو کیا بنا لم اور آخر میں لم کو ساکن کر دیا لم یفول یف سے کیا ہوا لم یف اسی طرح یقول کی طرف دیکھیے یقول اصل میں کیا تھا یقول یقول اصل میں کیا تھا یق يق... یقول تو یکلو کے شروع میں جب ہم نے لم داخل کیا تو آخر میں جو لام ہے اس کو ساکن کر دیا تو یق سے کیا ہو گیا لم یقول کیا ہوا جی لم یقول بلکہ یقول کو اصل کی طرف لوٹانے کی بجائے یقور تو آخر میں لام کو ساکن کیا یقولو سے کیا ہو گیا لم یقول یقولو سے کیا ہوا لم یقول اب دیکھیے لام بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے واؤ بھی ساکن ہے اور وہ واؤ مدہ بھی ہے تو لہذا دو ساکن جمع ہے پہلا ساکن مدہ ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لم یکل کیا ہوا لم یقول لیکن جب ہم اس کی اصل نکالیں گے تو پورے سیگے کو ہم اصل میں لے جائیں گے کہ یق اصل میں یقبول تھا اس پر لم داخل ہوا ہے تو لم یقل تھا اصل میں جیسے لم یکل لم ین لم یکل بر وزن لم یکل چونکہ وزن اسی صورت میں نکلے گا جبکہ اس کو ہم بالکل اپنی اصل کی طرف لوٹائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یقول پر لام امر داخل کیا اور آپ پڑھ چکے کہ لام امر کا جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے لام امر کا تو شروع میں لام تو یق سے کیا ہوا لی یقول اور خرابی لازم آ رہی ہے کہ دو حروف ایک دن دو حروف جمع ہے ساکن اور پہلا ساکن مدعا ہے تو لہذا پہلے ساکم کو گرا دیا یقول سے کیا ہوا لیقل اسی طرح نہیں تکولو کے شروع میں لا نہیں کا داخل کیا تو لا لاتقول ہو گیا دیکھیے ذرا کتاب کی طرف لم یقل اصل میں لم یقل تھا لیقل امر غائب معروف اصل میں لی تھا لا لاتقول نہیں حاضر معروف اصل میں لا تقول تھا ان سب سیخوں میں وا کا زما خوف کو دے دیا دو ساکن وا اور لام جمع ہوئے واؤ کو گرا دیا لم یقل لیقل لا لی ہو گیا تو ان سیخوں کو آپ نے کاغذ کے اوپر عملی طور پر حل بھی کرنا ہے سمجھنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد قین کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی پر اتفاق کرتے ہیں اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ